تو اب میں دوبارہ بھی بتاؤں گا کل کا سبق بھی اور آج کا سبق بھی دوبارہ سے دیکھیں کل کا سبق تھا کہ مرکب مرکب کی تعریف یعنی شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں جو بھی انسان لفظ منہ سے تلفظ کرے گا تو وہ دو طرح کے الفاظ ہوں گے یا تو لفظ موضوع ہوں گے یا محمل ہوں گے یعنی ان کا کوئی معنی ہوگا کوئی مطلب سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا دو باتیں ہوں گی اگر تو کوئی نہیں آتا تو تو بات ہی ختم ہوگی وہ لفظ محمل بن گیا اسے ہم چھوڑ دیں گے وہ متروک ہے ہم نے اصل میں لینا ہے لفظ موضوع کو کہ جس جو لفظ منہ سے نکلا ہے اس کا کوئی معنی اور مطلب ہو ٹھیک ہے نا جب مانا اور مطلب ہوگا تو یہ لفظ موضوع بن جائے گا لفظ موضوع کی پھر دو کس نے بتائی تھی مفرد اور مرکب ظاہر سی بات ہے جب زبان سے انسان کوئی تلفظ کرے گا تو وہ ایسا لفظ نکلے گا یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا <تصفح> اگر تو وہ مفرت ہے اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ کہتے ہیں تو پھر اس کی ایک آگے تقسیم کی تھی کلمہ کی کل تین قسمیں قسم فیل حرف پھر کی تعریف ہوئی تھی اس کی اقسام فیل کی تعریف ہوئی فیل کی اقسام حرف کی تعریف ہوئی حرف کی اقسام تو یوں آ کر یہ کلمہ کی جو قسمیں تھی یعنی مفرد کی اقسام تھی وہ اختتام پذیر ہوئی اس کے بعد عربی ز... یعنی انسان جو زبان سے تلفظ کرتا ہے وہ جملہ اگر کیا ہو مرکب ہو تو کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ مرکب سب سے پہلے مرکب کی تعریف کی ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں تو بتایا کہ مرکب وہ جمع وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ قلموں سے مل کر بنے آپ ہمارے ساتھ چھ کہیے شکایت والے حضرات اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے کہ کوئی کس کس کو سمجھ میں آ رہی ہے اور کس کس کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور کس کو آواز آ رہی ہے اور کس کو نہیں آ رہی جی ان سے شکایت والے سورینش ہے مرکب ٹھیک ہے نا مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ قلموں سے مل کر بنے وہ کیا ہے مرکب کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے اسے کیا کہتے ہیں مرکب کہتے ہیں اس لیے کہ ایک ہوتا ہے مفرد اور ایک ہوتا ہے مرکب تو مرکب چیز ہوتی ہی وہی ہے کہ جو کم از کم ایک سے زائد افراد سے ہو تو کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی مرکب عام طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہو تو جب یہاں پر بھی مرکب ہوگا ٹھیک ہے نا یہ تو مرکب کی تعریف تھی اب مرقب کی اقسام کیا ہیں تو مرکب کی دو مفید مفید غیر مفید اب یہی بات ہے کہ کلام تو بن جائے گا دو کلمے ملے دو کلموں سے مل کر جب بھی دو کلم ملیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ, کہ یہ مرکب ہے اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ وہ جو مرکب ہے دو قلموں سے مل کر جو کلام بنا ہے اس سے ہمیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یعنی سننے والا جب کہنے والا بات کہہ رہا ہے کوئی دو قلموں سے ملا کر ایک کلام کہہ رہا ہے اب آیا سننے والے کو اس کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کوئی فائدہ اس سے ہو رہا ہے نہیں کوئی مفید بات کر رہا ہے یا ویسے ہی کوئی الفاظ بولے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا جیسے پاگل کوئی الفاظ بولتا ہے اس کا کلام مفید نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اب جو بھی انسان دو کلموں سے مرکب کلام بولے گا تو یا تو مفید ہوگا اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو مرکب مفید ہے اور اگر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو مرکب غیر مفید ہے یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے اس میں تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے انہوں نے مثال دی ہے جیسے دہابا زعید یہ ایک دو, دو کلمے ہیں دیکھیں دہابہ ایک کلم ہے دوسرا کلم ہے یہ دو کلمے ہیں اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ جب دو کلمے ہیں تو یہ کیا ہے بتائیے ہمز اقبال یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جب یہ دو کلمے ہیں تو یہ کیا ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلا زئی دن دہابن جب ہمیں یہ دیکھا کہ ہم نے فوراً دیکھا کہ دو کلمے ایک ہے اور ایک زعید ہے تو اس سے ہمیں فوراً پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے مرکب ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ ہم جو اقبال کیا چل گیا کہ دو کلمے تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے مرکب ہے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں رہبہ زید گیا ہمیں یہ معلوم جانے کی خبر معلوم ہوئی اس سے کہ جب ایک متقلم کہتے ہے کہ راہبہ زعید السکا جب ترجمہ زید گیا اب ہمیں اس سے کیا پتا چلا کہ جب ہم نے راہبہ جعید الرجمہ کیا کہ زید گیا تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کئی مرکب تو ہے پہلے پتا چل چکا تھا دو کلمے تھے جب اب جہاب زیدن کا ترجمہ معلوم ہو رہا ہے تو اس سے <تصفح> <تصفح> جی ارمان جی تو ارحمان سے پوچھا گیا تھا کہ جب زیدن جہاب زید, زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی اس سے تو کیا بنا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ مرکب تو پہلے پتہ چل گیا تھا لیکن ابھی بھی پتا چل گیا کہ مرکب کے دو قسم مفید اور غیر مفید ان دو قسم میں سے فائدہ حاصل ہوا ہے اتنی بڑا مکمل ہوگی پھر اس کے بعد بات ہی کہ مرکب مفید مرکب مفید کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جملہ یعنی دو قلموں سے ملا تو جملہ بن جاتا ہے تو کلام بھی کہتے ہیں جملے بھی کہتے ہیں ساری چیزیں اس کے لیے آتی ہیں جب مفرد نہیں رہا مرقب بہنا تو مرقب کو کلام بھی کہتے ہیں جملہ بھی کہتے ہیں ٹک ہے نا اور جملہ انہوں نے کہا ہے کہ جملہ کی تقسیمہ نے شروع میں کیا ہے کہ جملہ کی دو قسمیں ایک جملہ انشائیہ ہے اور ایک جملہ خبریہ جملہ, اور جملہ خبریہ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ جملہ خبریہ کی تعریف آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ وہ جس میں کہنے والے کو بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ س یہ جملہ ہے کہ کہنے والا چکے یعنی وہ جو خبر دے گا اب وہ خبر سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی تو ہم خبر دینے والے کو بات کہنے والے کو جس میں سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو وہ کیا ہوگا جملہ خبریہ ہوگا آ نور اسلام سید خان نور اسلام سعید خان جی جملہ دو قسم پر ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیا ہم نے صرف جملہ خبریا پڑھا ہے کہ جملہ جس میں کہنے والے کو بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں تو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی تھی سعید خان نے سعید خان کے نام سے شکایتیں موجود ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جملہ خبریہ کی تعریف کی جملہ خبریہ جملہ کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں پھر یہ آگے دو قسم پر ہے جملہ خبریاں ہی جملہ انشائیا کو ہم نے چھوڑ دیا وہ آگے چل کر اس کی تقسیم آئے گی ٹھیک ہے نا اب ایک ہی تاریخ کی تعریف کی مرکب مفید غیر مفید آگے چل کر آئے گی مرکب مفید جملہ ہے جملہ دو قسم میں جملہ خبری ان خبری کو ہم نے لے لیا جملہ انچائیا وہ آگے چل کر آئے گا جب جملہ خبریہ کی بحث مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہ سکے پھر یہ دو قسم پر خبر یہ کل ہی پڑیں گے آج کا سبق تو گویا ہوا ہی نہیں کل کا سبق سارے کا سارا دوبارہ ہوئے. ایک لفظ بھی اوپر نہیں سمجھ میں آنی چاہیے کوئی بات نہیں ہے کھل کر بولا کریں بات جو بھی ہو سمجھ نہیں آیا تو بتائیں دوبارہ بتائیں گے ایک دن لگتا ہے ایک ہی سبق پر تین دن لگتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کی ہو اور یاد کیا ہو ٹھیک ہے نا اگر بات یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ہیں نہ پڑو تو پھر کیا ہوگا اب نہیں ہوگا انشاءاللہ اب فٹ ہو گئے ابھی آگے پیچھے ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد جی انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر